صلی اللہ اپنا اپراہنا سنگھوں والے میں یہ کام تک اسی سوال ہے و یا گو کو بھی سوال جس کی ٹانگیں پیٹ اور قربانی کرنے کے لیے اس طرح کے میٹھے کو لانے کا آپ حکم دیا گیا آپ نے اٹھایا اس کا دین بو دیا تھا دیا تھا وہ چھری لے اور کہا اس کا دین آگے آ جائے اسے کے ساتھ میڈ جری دیرتا کے لڑکے آئی فرماتی ہیں کہ نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور لٹایا اور ذبح کیا اور ذبح کرنے سے پہلے یہ کہا اللہ علیہ پر محنت دیں ول آل محمد و من محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میری طرف سے میری آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے ان کو بھی مسلمان ہیں یہ ایک میٹھا ہے جسے آپ نے اپنے اور اپنی آل کی طرف سے اہل بیت کی طرف سے قربان کیا تو ساتھ ہی آپ نے دعا دی کہ اللہ امداد کی طرف سے بھی قبول کر یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ شاید یہ قربانی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو بھی چھٹی اور پھر اگلا شا یہ پیدا ہوا کہ امت میں زندہ لوگوں بھی شامل ہیں اور بہت بھی شامل ہیں تو لہذا نتیجہ انہوں نے یہ نکال دیا کہ فوت شدہ کو بھی قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے پھر فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اس روایت سے یہ بات نکلتی نہیں اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے قربانی کی قبولیت کہ قربانی کر رہا میری طرف سے قربانی اور میری آج کی طرف سے قبول کر اور ساتھ ہی امر کی قربانیاں قبول کرنے کے لیے بھی دعا لے رہی کہ قربانیاں بھی قبول یہ, یہ نہیں کہ یہ نہیں قربانی میری امر کی طرف سے قبول کر ایسا نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے پرد قربانی ساری امت کی سے تو اگر ساری امت کی سے ہوئے تو قربانی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں نا کیونکہ جس کی طرف سے قربانی ہو جائے اس کو اور کہیں قربانی کی ضرورت تو نہیں رہتی تو اس چیز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھے اور وہ کی طرف سے قربانی دے اور قربانی ہے ایک میڈیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے جی اپنی اور اپنی آپ کی طرف سے قربان کر رہے ہیں اب امر کی قربانی کی قبولیت کی دعا بھی آتی ہے یہ نہیں کہ یہ قربانی بھی یہ تھا میری طرف سے بھی ہو جائے اور ساری احمد کی طرف سے مانا ادھر سے نہیں کرتا ہاں کچھ نہیں روایات ہیں جس میں اس طرح کی باتیں احمد کے اندر امراف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فیذ قربان دیے ایک اپنی اور اپنے اہل بیت کی طرف سے اور دوسرا جس نے تو قربان کی کی کی کیا لیکن یہ روایت پایا سبون کو نہیں اس میں کئی ایک شگم ہیں ایک تو یہ کہ اس میں عبداللہ بن محمد بن حجیب یہ حدیثی ہے دوسرا ایک طرح میں قاری حدیم صاحب ہیں شریف وہ بھی مختلف ہے اسی طرح ایک اور روایت ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صل وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ ایک میٹھا قربان کیا کرتے تھے قربان کرتے تھے اور دوسرا اپنی طرف سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے یہ قربانی دیا کروں لہٰذا میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ روایت جامعہ ترمنی وغیرہ صلی اللہ نبی داود میں ہے لیکن اس کی شرح میں بھی کشید کشیر شریف بن اب شریف وہ ذریع ہے اور اس کا شہر ابو الحسن وہ مجبور ہے تو یہ وید کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں کوئی خاص روایت پایا سمود کو نہیں پہنچتی اور کے یہ سے اطتدار کرتے ہیں اس سے دلیف بنتی نہیں موٹی سی بات ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کسی دوسرے بندے کی طرف سے نہیں ہو سکتی کہ اس کی کوئی نہیں جیسے حاجل وہ دوسرے کی طرف سے میت کی طرف سے ہو جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے جب میت پر حاجم فرن تھا کسی سڑی ازر کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا دونوں چیزیں پھر اس کی طرف سے حاضر ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرض اللہ اللہ کا قرض زیادہ ہے کہ وہ ادا کیا جائے یہ بیت کے حق میں قرض تھا تو اس کی طرف سے حاضر کیا جائے اگر بیت پر حاجر فرض ہی نہیں تھا زندگی میں تو اس کی طرف سے حاضر نہیں کیا جائے یا حاج فرض تھا اس نے اپنا فرض ہی حاضر کر لیا تب تک میت کی طرف سے حاضر نہیں رہ جائیں. کی وجہ سے نہیں, نہیں رکھا تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے ردار رکھے یہ روزے اس کے رپے پرند ہوئے اور قربانی فرض ہوتی نہیں. یہ تو ہر سال اس کے اوپر قربانی فرض ہے وہ کریں اور میت پر یہ فرد ہے ہی نہیں وہ تو بہت ہو گیا پڑھنے کا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں قرض والی ضرورت نہیں اس طرح سروا ہے صدقہ سیت کی طرف سے کیا جائے سیت کو سوال پہنچے گا سیت کی اولاد اگر سیت کی طرف سے سرپاٹ اس کی دلیل موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سلاحت کی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے قربانی کے بارے میں کوئی ایسی سلحت مزاحت بھی نہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کام لوگ لیکن پھر اس کو سدفا کا لوگ ہے سیدھی بات ہے وہ ہاں میت کی طرف سے وہ سدقا ہے قربانی نہیں جانور گربا کرنا یہ ایک الگ نیکی اور الگ سوال کا کام ہے اور قربانی ایک خاص ہے وہ حفاظت کی طرف سے نہیں ہوگی تو قربانی کی کی طرف قربانی دینے کی موجود نہیں لا تین واضح اللہ برماد نے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پرمایا اللہ انسانی بندے کو صرف وہی ملے گا اسی کا ہی نتیجہ اجس سماج یا جو خود بھی کی کسی دوسرے کی محنت کا خالی ہے نہیں ملے گا میت کی طرف سے کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں قربانی ہمیں میت کو شریک کرتے ہیں فوجان کو تو یہ ایسا کام ہے کہ جس کی کوئی اصل اور کوئی دلیم نہیں یہ دیر میں نو نجات کام ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہ آپ کے بعد صاحب کرایم نے ایسا کیا اللہدال کرنے کی تو